چلیں جی شروع کریں ولاوقا متفر قن مختلف جگہوں پر تھوڑی تھوڑی کر کے الٹی کرے اور وہ اتنی ہو حیث وہ اتنی بن جائے کہ اگر وہ ساری کو جمع کریں تو منھ بھر جاتا ہو جمع کر کے منہ میں ڈال کے دیکھے وہ کرتا ہے کہ نہیں سبب کیا ہے گسیان متلیانہ اچھا اب یہ اختلاف ہو گیا منہ بھر کے उटी وہ کیا ہوتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی جگہ تھوڑی تھوڑی کر کے اگر اس نے مختلف جگہ پر الٹی کی ہے وہ ساری ملا جلا کے اگر اس سے منھ بھرتا ہو پھر سوال ہے کہ اب یہ ناقد بدھو ہے کہ نہیں تو کہتے ہیں ابو یوسف اتحاد مجلس کا اعتبار کرتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی الٹی اس نے اگر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے کی ہے تو پھر اس ساری کو جمع کر کے دیکھیں گے منہ بھرتا ہے کہ نہیں مو بھر گیا تو دے بدو ہے اور اگر تھوڑی سی اس نے الٹی ادھر کی اور تھوڑی سی ادھر سیڑھیوں کے پاس جا کے کی اور تھوڑی سی ٹوٹیوں دھوڑی کے پاس جا کے کی پھر دے بدو نہیں ہے ٹھیک ہے اور امام محمد جو ہیں وہ کہتے ہیں سبب اگر ایک ہو الٹی کا تو پھر وہ دے بدو ہے مثال کے طور پہ کسی نے اب ابا تشر کو دیکھا تو الٹی آ گئی تھوڑی سی اس کے بعد افضل کو دیکھا تو تھوڑی سی اور الٹی آ گئی سبب الگ الگ ہے نا تو یہ نا کے دے بولو چاہے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ہوئے نہیں ایک شہر کو دیکھنا دوسرا دوسری چیز کو دیکھنا سبب الگ الگ ہو گیا اچھے ایک ہی مجلس میں ہو تو امام محمد کہتے ہیں کہ یہ ناقد مدو نہیں ہے اور اگر سبب ایک ہی ہو سبب ایک, ایک, ایک, ایک, ہی ہو. ایک ہی ہو مثال کے طور پہ دان کو دیکھا کلاس روم میں تھوڑی سی الٹی آ گئی کلاس سے باہر نکل کے پھر نظر پڑی پھر الٹی آ گئی اگلی کلاس میں پہنچے ادھر پھر اس پہ نظر پڑی پھر الٹی آ گئی سبب ایک ہے جگہیں اگر سے مختلف ہو جائیں تو پھر اگر یہ مر الفم بن جاتی ہے جمع کر کے تو یہ ناقید بدھ ہوا امام محمد کے نزدیک سمجھ آ گئی ابو یوسف کے نزدیک اتحادِ مجلس کا اعتبار کیا جائے گا اور محمد کے نزدیک اتحادِ سبب کا سبب ایک ہو ساری الٹی کے لیے تو اس کو جمع کیا جائے گا مگر نہ نہیں اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ مجلس ایک ہی ہو تو پھر اس کو جمع کر کے دیکھا جائے گا وغیرہ اٹھے پٹھے کام ہیں الٹی ناقد وضو ہے ہی نہیں وہ مخیر ہے جس پہ بھی عمل کر لیں چلو لو جی پھر جو حدث نہیں وہ نجس بھی نہیں جو حدث نہیں وہ یعنی جو الٹی ناق وضو نہیں ہیں مو بھر کے اگر نہیں آئی تھوڑی سی آئی ہے تو وہ نجس نہیں ہے پاک ہے اور اگر منہ بھر کے آ گئی مل الفم تو پھر وہ نجس ہوگی یہی تو ان کی فکی مشغافیاں ہیں مالو نظر پہ ہی سلطانہ چلو ہاں تھوڑی مقدار میں اگر الٹی ہے تو وہ ناقد نہیں کیونکہ ناقد نہیں لہذا وہ حکمر نجس بھی نہیں اچھا اس نے سروں کے سیدھے نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جو چیز وضو توڑنے کا سبب ہے وہ نجس ہے اس کی عمارت کی بنیاد اس نظریے پہ ہے کہ جو نقد وضو کا سبب ہوگا وہ کیا ہوگا نجس, نجس, نجس اچھا اس سے بہت سارے مسائل متفرع ہوتے ہیں خون وہ بھی نجس ہوگا پیپ وہ بھی نجس ہوگی تو جہاں پر مطلب ہے کہ یعنی کہ وہ خون لگے گا وہ جگہ وہ کپڑا نجس ہو جائے گا جہاں پیپ لگے گی وہ نجس ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یعنی ان کے نزدیک وہ نجس ہے پھر مطلب ہے کہ پامزمل کی ہوا خارج ہوتی ہے تو وہ بھی ان کے نزدیک کیا ہے نجس ہے کپڑے سونے پڑیں گے عجیب و غریب قسم کا معاملہ انہوں نے یعنی کہ وہ جو کھانے پینے کے علاوہ جو پیلی سی اُلٹی بس بندے کو آتی ہے اندر کا جس کو کہتے ہیں کہ یہ زہر نکلی ہے وہ مرا ہوتا ہے ہاں یہ اس وقت ہے یہ اس وقت ہے جب یہ چیزیں اس کے پیٹ سے نکلیں اور اگر بلغم نکلے گی پھر فخیر و ناقد وہ دل اتنی مرضی نکل آئے وہ ناقد بدھو نہیں دل ابو دل حنیفار دل محمد, دل محمد دل کے نزدیک منہ بھر کے اگر بلغم بھی کیا کرتا ہے تو تب بھی ناقد ہے بل فیل مرتب، فیل اور والے بل نہیں نہیں بل خلاف مرتقی مل جی یہ اختلاف کہ ناقد اردو ہے بلغم یا نہیں ہے یہ اس بلغم کے بارے میں ہے جو پیٹ سے اوپر چڑھتی ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ ناقد ادو ہے نہیں ہے امن نازل البن راس جو بلغم سر سے اترے فخیر و بلفاق نہیں ہے بات ختم ہو گئی کیونکہ جو سر ہے لئیس بوتن نجاستی نجاست کی جگہ نہیں ہے لی ابی یوسف کا تعلق آگے ہے لی ابی یوسفا ابو یوسف کی دلیر یہ ہے انّا ہو نجس کہ یہ جو پیڑ سے اٹھنے والی بلغم ہے یہ بھی نجس ہے اس لیے کہ یہ نجاست کے ساتھ رہتی ہے پیڑ سے جو آئی ہے تو پیٹ میں نجاست ہوتی ہے تو لہذا یہ جو پیڑ سے اٹھنے والی بلغم ہے یہ بھی کیا ہوگی نجس ہوگی والا ہما اور ان دونوں کی یعنی محمد اور ابو حنیفہ کی دلیل کیا ہے انا ہو ہاں یہ کیا لیسخلجاست ہوں اس کے اندر نجاست داخل نہیں ہوتی, نہیں ہوتی اور اگر کوئی لگ بھی جائے اس کے ساتھ تو تھوڑی بہت نجاستی لگے گی نا اس کے اندر خلط مرد کے اندر نجاست خلط مرد نہیں ہوتی تو یہ ہے کہ بلغم کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت لگ گئی جو لگے گی تو وہ تھوڑی لگے گی اور جو تھوڑی ہے بل قلیل و فلقئی غیر و ناقدین اگر قلیل ہو تو وہ ناقد نہیں ہوگی اگر جمع ہوا خون حالات اس میں بھرنے کا اعتبار کیا جائے گا تو اس وجہ سے جلا ہوا ہے اگر وہ مائر اندر محمد جن کا اعتبار تو اسی طرح محمد کے تمام لوگوں کے ساتھ کی باقی تمام انواع کے ساتھ ہی اس کا اعتبار کیا جائے گا اگر وہ مائے ہو یعنی کہ ذکر جو مرا نو تعامن باقی انوادی کی ہے نا تو اس کا بھی اعتبار اسی کے ساتھ ہوگا اپنی قوت سے سر سے خون بہے اور نرم ناک کے درمیے سختہ دیے نا سخت نیشے ہوتے ہوئے اگلا अगला ہے چت لیٹ کر سونا مفاصل کا <تصفح> بندہ بندہ سبب بندہ ہے عادتاً یہ کسی چیز کے نکلنے سے خالی نہیں ہوتا جب مخاصر ڈھیلے پڑ جائیں تو پھر کچھ نہ کچھ ہوا وغیرہ जो ہی جاتی ہے جو عام طور پر عادتاً جو چیز ثابت ہو کل متینی بھی ہی وہ متعقن کی طرح ہوتا ہے کہ یقینی ہوتا ہے टेक ٹیک لگانا یہ جاگنے گرفت گرفت مسکا گرفت کو زائل کر دیتا ہے بیداری کی گرفت کو زائل کر دیتا ہے مقعد کے زمین سے زائل ہونے کی وجہ سے زائل ہٹ جانے کی وجہ سے زمین سے ہٹ جو جاتی ہے سیدھا بیٹھا ہوتا تو مقد سیدھی زمین پہ ہوتی ہے جب یوں ٹیک لگا لیتا ہے تو وہ راستہ کھل جاتا ہے فکا ہے اس قسم کی گرنے نہیں دیتا وہ اشترخا اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہوتا ہے لیکن چونکہ ٹیک لگائی ہوئی ہے اس لیے بندہ گرتا نہیں ہاں نماز کے دوران نماز وغیرہ میں قیام رکوع سجود میں اگر بندہ سو جائے پھر ایسا نہیں ہوتا پھر صحیح ہی صحیح مذہب کے مطابق لباد الامسا کی باقن میں کچھ نہ کچھ گرفت باقی ہوتی ہے وہ گرفت بھی اگر ساکت ہو جائے ختم ہو جائے لاساک تھا تو بندہ گر پڑے گا تو ان حالات میں استرخوا پورا نہیں ہوتا لہٰذا وضو قائم رہے گا مطلب ہے نہیں اس آدمی پر وضو نہیں ہے ہاں یعنی اس کا وضو نہیں ٹوٹا سویا تو جنون یعنی کہ بندہ بے ہوش ہو جائے یا وہ جنون ہو جائے تبھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا نیند پر ابھی ہیں چھ منٹنا بس ٹھیک ہے بس کرے کال پڑیں گے